بسم الله الرحمن الرحيم السحر عليه الشيطان من همزه ونفسه ونفسه واذ ابتالا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعت عليكم واني فضلتكم على العالمين وَبْتَخُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَقَاعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ <تصفيق> يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَي بَنِي إِسْرَائِيلِ اُذْكُرُوا نِعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں وہ انی فلطو کم اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے سابقہ چوراسی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اجمالن پھر تفصیل اب پھر آخر میں دوبارہ بنی اسرائیل کو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں انہیں اچھی طرح یاد کرو ذہن میں رکھو اور سب سے بڑی نعمت کے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی اور ان نعمتوں کی ناشکری نہ, نہ کرو بلکہ شکر کرو اور شکر کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ تعالی کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے وقت يَوْمًا لاتجزی نفس اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی و لو قبال و اور اس سے کوئی عبض فدیا قبول نہیں کیا جائے گا واتن فعوہ شفاطن اور کوئی سفارش اسے فائدہ نہیں دے گی وہ لاہم اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے نعمتیں یاد دلائی ہیں اور ساتھ آخرت کا ڈر اور خوف وہ دلایا ہے کہ نعمتیں احسانات انعامات ان پر اس قدر کیے گئے ہیں ان کا اس پاس رکھو لحاظ رکھو اور ساتھ آخرت میں اللہ سبحانہ آنا کے حضور تم نے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے تو اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی فضیا دے کر اپنی جان بخشی کروا لے اور اسی طرح کسی کی بھی سفارش اس دن کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی حامی و ناصر اور مددگار ہوگا روز محشر سے قیامت سے بھی ڈر جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جد اعلی ابراہیم علیہ سلاط و کی نسل میں سے ہیں یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسراعیل یہ بیٹے تھے اسحاق کے اور اسحاق علیہ سلاط و بیٹے تھے ابراہیم علیہ صلاط و کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ سلاط و کے بیٹے اسماعیل علیہسلاط وسلام کی نسل اور ان کی ذریت میں سے تھے اور ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ سے دعا کی تھی نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد میں سے ایک نبی اور رسول بھیجا ہاں یہ آخری نبی وہ اسحاف علیہ سلاط سلام کی نسل اور ان کی اولاد سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ سلاط سلام کی نسل اور ان کی اولاد سے تھا اور بنی اسرائیل کو نہمتیں یاد دلوا کے ان کی نافرمانیاں یاد دلوا کے اور ان کی سزائیں یاد دلوا کے اور آخرت کا ڈراوا دے کے ان کو سمجھایا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بلد اسحاق کے بجائے بلد اسماعیل میں نادل کی ہے اور پھر ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلط و السلام کا وہ واقعہ جب انہوں نے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے و اضب ابراہیم رب ہو وکلی اور جب آزمایا ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کو ان کے رب نے بھی کلی چند کلمات کے ساتھ فعتمہ تو انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا یعنی ان آزمائشوں میں پورے اترے وہ آزمائشیں کیا تھیں تفصیل یہاں پر ذکر نہیں ہوئی باقی پرانے مجید میں کئی مقامات پر ان کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا والد نے گھر سے نکال دیا اور اس طرح کی کئی ایک مصیبتیں ہجرت کرنی پڑی پھر اپنی اولاد کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تنہا جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ وواد غیر غیر ذرائع ایسی وادی ایسی جگہ میں جو کہ کھیتی والی نہیں تھی تو یہ ساری آزمائشیں ہیں اسی طرح پھر جب بیٹا جوان ہوا تو حکم ملا آپ کے ذریعے ذوا کرنے کا یہ کلمات ہیں انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا یعنی ان آزمائشوں میں پورے اترے اللہ تعالی نے فرمایا پالا اللہ نے کہا سی امام آ یقیناً میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اللہ تعالی نے امامت دینے کا وعدہ دیا تو فوراً دعا کرتے ہیں کالا وریاسی اے اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کے امام بنا دے ساری ضروریت کے لیے دعا نہیں مانگی کیونکہ ساروں کا امام بننا یہ ممکن نہیں تو وہ دعا مانگی جو ممکن ہے کہ اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو لوگوں کے لیے امام بنا دے اللہ تعالی نے فرمایا لا یا نالو الظالمین نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو یعنی تیری ضروریت میں سے بھی امام بناؤں گا لوگوں کے لیکن جو ظالم ہوگا ان تک وہ وعدہ نہیں پہنچے گا امامت ظالموں کو نہیں ملے گی یہ بھی پیغام ہے اہل کتاب کے لیے کہ صرف ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی نسل سے انبیاء کی لڑی سے ہونا ان کے خاندان اور ان کے قبیلے اور ان کی برادری کا فرد ہونا یہ نجات کے لیے امامت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو ظالم نہ ہو ظلم کرنے والا نہ ہو آج بھی کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہاشمی ہیں ايسی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس خاندان سے تعلق ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محبت آبى حلس ريخ بى نسا بھو جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق ٹھہر جائے اپنے نصب اور خاندان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جائے گا اخروی کامیابی کا دار اعمال پر ہے وہ کا مساوت لن سی اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مساب للناس لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ مسابہ ایسی جگہ جہاں پر لوٹا جاتا ہے وہ امنا اور امن کی جگہ بیت اللہ کو اللہ سبحانہ ہو تعالی نے لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا ہے لوگ بار بار جاتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے لیکن جو بھی سفر کر کے مشقتیں برداشت کر کے روپیہ پیسہ مال و دولت خرچ کر کے جاتا ہے واپس آنے کے بعد پھر اس کا دوبارہ جانے کو جی کرتا ہے مسابق الناس لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ بار بار وہاں جانے کو جی کرتا ہے وہ امنا اور امن کی جگہ چاہے ریت میں بھی اللہ سبحانہ ہوا تو نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا تھا اور اسلام نے بھی اس کے امن اور اس کی حرمت میں اضافہ ہی کیا ہے کمی نہیں جاہلیت میں بھی لوگ طواف کے دوران اپنے دشمن کو دیکھتے سامنے لیکن کچھ نہ کہتے کہ بیت اللہ کا طباف کر رہا ہے بیت اللہ میں موجود ہے مسجد حرام میں ہے مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا یجبا الیہ سمرا تو کل سہی ہر قسم کے پھل وہاں پر پہنچتے ہیں امن والا حرم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حرم بنا دیا گیا اور حرم میں شکار کرنا منع ہے کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹنا کانٹا بھی توڑنا یہ بھی منع ہے اس قدر احترام ہے کہ حرم میں درخت کا کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا کانٹا بھی اس چمن کا امین بہار ہے نہ ہی شکار کو بھگا کے حرم سے باہر لے جا کے قتل کیا جائے حرم کے اندر تو شکار کرنا منع ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکار حرم کی حدود میں نظر آیا تو شکاری اس کو بھگائے اور حرم سے باہر لے جائے اور باہر لے جا کے قتل کرے نہیں لا ینفر اس شکار کو بھگایا بھی نہیں جائے ہاں کچھ جانور ہیں پرندے جانور جن کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ فاسد ہیں یقتلنا فی الحلی والحرم ان کو ہل و حرم میں قتل کیا جائے جہاں نظر آئے قتل کر دو حرم میں بھی نظر آئے تو قتل کر دو ہد آ چیل کبا غراب وہ الغراب البکا جس کبے کو قتل کرنے کا حکم ہے وہ خاص قسم کا کبوا ہے الغراب البکا صحیح مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے جس کی گردن سفید اور پیچھے سے کالا ہوتا ہے کچھ کبے مکمل طور پہ کالے ہوتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ جو معروف قبا ہے پایا جاتا ہے اس کی گردن آگے سے تھوڑی سی سفید اور پیچھے سے کالا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الغراب الب یہ جہاں نظر آئے اس کو پتل کرنے کا حکم ہے جہاں پاؤ قتل کر دو حتا کہ حرم میں موجود ہو تو تب بھی وہاں پر بھی اس کو پتل کر دو یہ فاسق ہے جو مکمل سیاہ قبا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں اسی طرح کچھ کبے مکمل سفید ہوتے ہیں کبوتر کی طرح سر سے پاؤں تک سارے سفید تو سفید کبے کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے سیاہ کو بھی نہیں یہ جو کالا کباب اور گردن جس کی سفید ہو اسے قتل کرنے کا حکم ہے پنجابی میں تو وہ مثال بنی ہوئی ہے جو بندہ نہ ماننے تو کہتے ہیں آئندہ کہاں چٹائیے تو کہاں چٹے بھی ہوتے ہیں سفید کبے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے سیاہ بھی سارے سفید بھی اور سیاہ سفید مکس بھی جو سیاہ و سفید ہو پیچھے سے کالا آگے سے سفید یہ فاسق ہے الہرا بل اس کو قتل کرنے کا حکم ہے اسی طرح پاگل کتا اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے سانپ بچھو کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے اسی طرح چوہا اسے بھی مار دینے کا حکم ہے ہیل میں نظر آئے ہرب میں نظر آئے قتل کر دو مار دو یہ حرم کا ستادہ ہے کہ وہاں پر جانوروں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا شکار نہیں کیا جائے گا لڑائی جھگڑا ظلم فساد نہیں وہاں پہ گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی منع ہے منشے منشدن ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کس کی ہے پھر آپ اٹھائیں اور اس تک پہنچا دیں یا پھر جس کی بیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ حرم میں گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر جمع کرنا امانت خانے میں جمع کروانا تاکہ لوگ وہاں اپنی चीज़ आके چیز آ کے وصول کر لیں وہ اٹھا سکتا ہے یہ جو اعلان کرے چیز اٹھا کے کہ جس کی ہے لے لے یہ کام تو کرنا جائزہ وغیرہ جو چیز مرضی پڑی ہوئی ہو آپ اٹھا نہیں سکتے لکتا گری پڑی چیز حرم سے اٹھانا یہ بھی منع ہے یہ حرم کا احترام ہے لڑائی جھگڑا کرنا جنگ جہاد قتال کرنا یہ بھی حرم کے اندر بنا ہے امن, آ, امن والی جگہ اللہ تعالی نے بنا دیا اس کو مقام ابراہیم, اور مقام ابراہیم کو تم بناؤ نماز کی جگہ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو مقام ابراہیم کی جانب کھڑے ہو کر طباف کے بعد دو ربطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور یہی آیت پڑھی وقت مقامی ابراہیم تو ابھی طباف کے بعد دو ربطیں اسی جانب ادا کرتے ہیں واحد نبراہیم و اسماعیل انت ہرا گئی تھی اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو لتنا و والرکع کے سینا طواف کرنے والوں کے لیے اتقاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تو بیت اللہ کو صاف کرنا ہے صرف گندگی سے نہیں کوڑے کرکٹ سے نہیں ہر قسم کی گندگی سے کوڑا کرکٹ بھی نہ ہو میل کچل بھی نہ ہو اور عقیدے کا گند بھی نہ ہو تو یہ بھی, بھی ہے مشرقین کو کہ دعوی کرتے ہو ملت ابراہیمی پر ہونے کا اور بتوں کے ساتھ بیت اللہ کو تم نے بھرا ہوا ہے اللہ سبحانہ و کہ نے تو ہر قسم کے گاندھ سے اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا تھا شرک کا اڈا بنا دیا انہوں نے بیت اللہ کو ظالموں نے ابراہیم علیہ سلاط و سلام کا اسماعیل علیہ سلاط و سلام کا بت بنایا ہوا تھا کبا کی چھت پہ رکھا ہوا ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی والے تیر پکڑے ہوئے تھے جسے وہ قسمت آزمائی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑا گرایا اور فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی تھی آج بھی لوگ قسمت آزمائی کرتے ہیں نا وہ لاٹریاں کوپن بانڈ قسمت پوری پوڑی جی یہ سارا حرام ہے من عملی سیتان شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے کئی مختلف کمپنیاں بھی وہ سکیمیں اس طرح کی چھوڑتی رہتی ہیں انامی سکیمیں چلو جی الک قسمت لگ جائے شاید تو تو بہرحال ان سارے کاموں سے پار کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ بعلیٰ نے واحد اعلی ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل هذا آمنا اے اللہ تو بنا دے اس جگہ کو بالادن آمنا امن والا شہر احلا ہو من زخلا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے پھلوں کا رزق آن من آمن باللہ والیوم آخر ان میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے آئے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ بابندیہ تھی میری اولاد میں سے بھی امام بنا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یا نالو حدیث ظالم ظالموں کو یہ وعدہ نہیں باقیوں میں سے امام بنا دیا اب ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے دعا کی اور کہا اے اللہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو پھلوں کا رزع اٹا کر یہاں کے رہنے والا اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کالا و من کا اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا فمت روح میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا یہ پھلوں کا رزق دنیاوی منفی کافروں کے لیے بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے سما استر روح الا بنار پھر میں اس کو مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف کبیسر مسیح اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلط وسلام کی یہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے دنیا بھر کے پھل تازہ بے موسمی وہاں پہ ملتے ہیں دستیاب ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں بلکہ ایسے پھل بھی کہ جن علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے رہنے والوں کو بھی شاید نصیب نہیں ہوتے وہاں پہ پہنچ جاتے ورزوں کا حلہ ہو من ہمارا یہ ابراہیم علیہ سلاط و کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے اور پھر پمن کا پارا فہمت رو اس میں اشارہ ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالی رزق کی فراغانی عطا کرے تو یہ اس کے خوش وقت ہونے کی دلیل اور علامت نہیں ہے اللہ بد وقتوں کو بھی رزق کی فراوانی دیتا ہے اپنے نیک صالح لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بساوکات رزق کھلا دیتا ہے بساوکات رزقن کا تنگ کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں میں سے بھی بعض کو کھلا رزق دیتا ہے بعض کا رزق تنگ کر دیتا ہے من راہ ذکری کا ہوں معیشت زن کا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ معیشت ہے تنگ معاش ہے اور کئیوں کو اللہ تع کھلا ہد دے دیتا ہے از ہم حیاتی کم دنیا قیامت کو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے جو نیکیاں کی تھی تھوڑی بہت ان کا سرا تمہیں دنیا کے اندر ہی مل گیا بس چمتا تم, تم دنیا میں تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا اب آخرت میں کچھ نہیں تو کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کھلا ہدک دیتا ہے وہ جو تھوڑے بہت کوئی اچھے کام کر لیتے ہیں رکھا ہے کے کوئی انسانیت کی خدمت کے بھلائی فکری طریقے اچھے کام ہے اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر دے کے حساب کتاب پورا کر رہا ہے برابر کر رہا ہے اور اہل ایمان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے آخرت اجر گردی چاہیے ابراہیم يَرْفَعُ مینل الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا تقبل منا ان کا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بیت اللہ کی بلند کی اور اسماعیل نے تو انہوں نے دعا کی ربا اے ہمارے رب تقبل منا ہم سے قبول کر لے انا کا انتستمی الحرین <الْعَلِيمُ> یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ سلاد وسلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا مطلب بنیادیں پہلے سے موجود تھیں انہوں نے ان بنیادوں کو اٹھایا ہے بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کس نے کی کب ہوئی اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا باقی تاریخ والوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں اس حوالے سے لکھی ہوئی ہیں جن کی کوئی اصل کوئی سند نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ منہدم ہو گیا گر گیا تو قریش نے دوبارہ تعمیر کیا شرط لگائی کہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر کرنی ہے حلال کمائی ختم ہو گئی پیسے تھوڑ گئے کم ہو گئے انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا وہ جو حکیم والا حصہ ہے وہ چھوٹا سا جو مڈیر کی بنی ہوئی ہے بنےا سا وہ حقیقت میں بیت اللہ کا حصہ ہے ان کے پاس چونکہ خرچہ کم تھا تو انہوں نے بیت اللہ کا وہ عشاء چھوڑ دیا کہ کتنا منا لو باقی پھر دیکھی جائے پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا اور بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق لیکن پھر بعد میں اس کو دوبارہ اسی طرز پر تعمیر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر اس وقت سے آج تک اس کی تزئین و آرائش تو ہوتی چلی آئی ہے لیکن اس کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت باریک باریک پنلیوں والا ایک حبشی وہ آئے گا اور بیت اللہ کو خراب کرے گا اس کو ڈھالے گا گرا دے گا یقلا ہزارن ہزارن وہ ایک ایک پتھر اس کا اکھھیڑ کے پھینک دے گا یہ قرب قیامت بیت اللہ پھر منہدم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ربانا اے ہمارے رب و جا مسلی لاکا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا ون لک اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار ایک جماعت بنا وہ آرینا منا سکھانا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا و تب علینہ اور ہماری توبہ قبول کر انہ کا الرحیم یقینا تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ربانہ اے ہمارے رب فیہم رسولا منہم ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج یسول علیہ آیاتی کا جو ان پر تیری آیتیں پڑھے کتاب اب الحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وہ <وَيُذَكِّهِم> اُزت اور ان کا تزکیہ کرے انہیں پاک کرے ان کا انت عزیز الحکیم یقیناً تو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ رب العالمین نے قبول کی ابراہیم علیہ السلط وسلام کی اس دعا کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے رہنے والوں میں سے ہی نبوت اور رسالت عطا کی آگے پھر اس کی تفصیل اللہ سبانہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطم کر کے کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت دی تاکہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے و اللہ اللہ اللہ توقیقائیں